بسم الله الرحمن الرحيم A presentation okay. of Ahya www.ahyah.org بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عزتن في سبيل اللہ ولا في اللہ لومت لائم فضل اللہ من واللہ تمام قسم کی حمد صلا رب الزت واہ لا خال خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس حتی ہے اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و الع علیہ و اصحب ہی و کا وسلم ہے وہ ذات مقدسہ مبارکہ متحرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں سر سرپرازی کے بعد منصبِ رسالت پر فارغ ہونے اس کے بعد اللہ کے حکم کی تعمیل میں لوگوں کے سامنے توحید کا در اور توحید کی دعوت پیش کی جتنے لوگ آپ کے مخاطبین تھے ان میں سے چند اور کچھ لوگوں نے ہی نہیں بلکہ ان سارے کے سارے مخاطبین نے اس دعوت کو ابتدا میں رد کر دیا ٹھکرا دیا اور صرف اسی پر اتفاق نہیں کی بلکہ اپنی تمام کوششوں اور کامشوں اور اپنے تمام وسائل کو اس کام کے لیے بروئے کار لانے لگے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبا دیا جائے آپ کے پیغام کو پھیلنے سے روکا جائے آپ کی رسالت کو ناکام کیا جائے اور آپ کی راہ میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی جائے ایسے عالم میں حضرت محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پابندی استقلال اور استقامت اور عظیمت کے ساتھ لوگوں کو شرک سے نفرت دلانے اور توحید کی محبت ان کے قلوب و اذان میں بٹھانے اسلام کی تعلیمات سے لوگوں کو روس کروانے اور قباحتوں سے لوگوں کو بچانے میں مشغول اور مصروف رہے مدتیں بیت چکی تھیں کہ لوگوں نے کسی طرف سے بھی آواز حق کو نہ سنا تھا شرق میں ان کے دلوں کے اوپر اس قدر طرح چلا دی تھی کہ وہ کسی کلمہ حق کو قبول کرنے کے لیے ہر گز تیار نہ تھے نہ صرف یہ کہ ان کے لیے حق کو قبول کرنا انتہائی ناگرار تھا بلکہ وہ حقی آواز سننے کے بھی روادار نہ تھے ایسے عالم میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنا آپ کے پیغام کو اختیار کرنا آپ کی دعوت میں آپ کا ہم سفر اور ہم رکاب ہونا یہ تو بہت دور کی بات تھی کوری شخص نبی مکرم رسول معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا بھی روادار نہ تھا سب سے زیادہ آپ کی مخالفت پر آپ کا اپنا ہی خاندان کمر بستہ تھا بنو ہاشم جس قبیلے سے رحمت کائنات کا تعلق تھا اس قبیلے کے افراد آپ کی مخالفت میں سب سے زیادہ پیش پیش تھے چنا اسلام کی دعوت کے پیش کرنے پر سب سے پہلے جس شخص نے آپ کو گالی دی آپ کی مخالفت میں سب سے زیادہ سخت الفاظ استعمال کیے وہ آپ کا سگر کا ابو لاب تھا چراچے حدیث اور سیرت کی کتابوں میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے پہلے دن ہی ہاشمی سردار امولاب نے نبی طاہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے کہا تھا تبت یزا یا محمد الزا جما تنا اے محمد تو ہلاک ہو جائے کیا تو ہم کو اس لیے اکٹھا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو جس نے جانی دی وہ بنو ہاشم کا سردار آپ کے اپنے قبیلے کا آدمی نہیں آپ کا سدا کچا تھا اسے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو آغاز ہی میں پیش آنے والی مشکلات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عرب کا ماحول جو خالصقند قبائلی ماحول تھا قبائلی تعصبات موجود تھے جس میں قبیلے کے لوگ ایک دوسرے کی حمایت میں مرنے مارنے پر کل جاتے تھے اور قبیلے اور قبیلے کے فرد کی حمایت میں وہ کبھی اس بات کے سوچنے کے بھی روادار نہ تھے کہ قبیلے والا سچی بات کہہ رہا ہے یا غلط بات کہہ رہا ہے ایسے ماحول کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ جب آپ نے آوازائے حق ہاں کو بلند کیا تو بجائے اس بات کی کہ آپ کے اپنے قبیلے والے آپ کی حمایت پر آمادہ ہوتے سب سے زیادہ مخالفت آپ کے اپنے خاندان نے کی یہ میں بات ابتدائی طور پر اس لیے آپ کے ذہنوں میں بچھانا چاہتا ہوں کہ افسوس سے بعد میں آنے والے نام ناگ مکلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کو خار قطل ایک خاندان کا مسئلہ بنا لیا ہے اور انہوں نے مہاض اللہ اسلام کا معنی یہ سمجھا ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے خاندان کی پناہ و بہبود اور ان کی برائی اور برتری کو بنوانے کے لیے اس دنیا میں مبوس کیے گئے تھے لوگوں نے اسلام تک بہت ہی تبدیل کر لیا اور بدکسمتی سے اپنے آپ کو سنی کہلانے والے مسلمان نہ صرف یہ کہ اس جھوٹے اور مخال پانا کی حقیقتوں کو نہیں جانتے بلکہ بعض لوگ اس پرپو گلنے کا شکار بھی ہو جاتے ہیں اس لیے کہ نہ انہیں مذہب کا کوئی پتہ ہے نہ کا نہ اپنی تعلیمات کی کوئی خبر ہے نہ نبوت محمدیہ آلہ صاحب اخلاق وسلام کی اس کائنات میں جلوہ ریزی کے مقصد سے آگاہی اسے سے بڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ وہ دنیا کی ہدایت کے لیے نہیں آیا بلکہ ایک خاندان کی برتری منوانے کے لیے آیا تھا. اپنے خاندانوں کی برتری منوانا یہ رسولوں کا کام نہیں بلکہ ناجائز حکمرانوں اور جھوٹے بادشاہوں کا کام ہے نبی رسول کسی خاص خاندان کی برتری کو منوانے کے لیے نہیں آتے بلکہ رب کی عظمت کو منوانے کے لیے آتے ہیں رب کی توحید کا ڈریس منوانے کے لیے آتے ہیں بدقسمتی سے ہمیں نہ اپنے مطلب سے آگاہی ہے نہ اسلام کی تعلیمات کی خبر ہے اسی وجہ سے ہم گم پر بہرا بٹے ہوئے انسانوں کی طرح ٹامک تو یا مارتے پھرتے ہیں اور گمراہیاں کبر تاریخیاں اور زلالتیں مسلمانوں کے چاروں طرف اپنے جال پہلا کر ان کو اپنے دام تصویر میں پنساتے اور ان کو راہ حق سے ہٹانے کی کوششوں میں مشہور ہے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اپنے خاندان کی عظمت و برائی کے منوانے کے لیے ہوتی تو سب سے پہلے نبی کی مخالفت ان کے اپنے خاندان کا چوکری نہ کرتا سب سے پہلے سرور ایک کائنات کو گالی ان کا اپنا چچا نہ دیتا بلکہ وہ خوش ہوتا کہ ہمارا بھتیجا ہمارے خاندان کی بڑائی کے لیے لڑ رہا ہے ہماری عزت و تقریم کا محل تعمیر کر رہا ہے ہمیں دنیا میں اونچا رکھنے کے لیے کوششوں میں مشغول اور مصروف ہو رہا ہے اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز اور آپ کی دعوت کی ابتدا ان الفاظ سے نہ ہوتی تو ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت خاندانوں کی بڑھائیوں یا اپنے قبیلے کی عظمتوں کو منوانے کے لیے نہ تھی بلکہ رب کی توحید کو منوانے کے لیے تھی یہ مسئلہ یاد رکھنا آگے چل کر تمہیں مسائل کے سمجھنے میں یہ بات بہت مدد دے گی اس لیے کہ آج سے ان شاء اللہ نزی ہم جن خطبات جمعہ کا آغاز کر رہے ہیں ان کا تعلق ہمارے مسلک کی بنیادوں کے ساتھ ہے اسلام کی بنیادوں کے ساتھ ہے ہر ہم اسلام کی بنیادوں سے واقفیت حاصل نہیں کرتے ہم مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھے اس لیے میں نے یہ سمجید بانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رسالت کے منصب پر سربراہ ہونے کے بعد اللہ کی رسالت اور اداکردہ نبوت کا بوجھ اپنے کنوں پر اٹھا کر دنیا والوں کو اللہ کے پیغام سے آرچنا کیا ساری کائنات آپ کی مخالف ہو گئی جن میں سب سے پیش پیش آپ کے اپنے خاندان کے لوگ تھے بدو آشوں کے لوگ پہلا آدمی جس نے اللہ کی تو عید کو رنگ کیا اور نبی پاک کو برا بنا کہا وہ آپ کا سدا کچا ہو تھا اور دوسرا آدمی جو زندگی کے آخری لمحات تک نبی کائنات کی مخالفت کرتا رہا حضور کی شام میں برا بولتا رہا حضور کے خلاف حجلیہ اشعار کہتا رہا حضور کی مخالفت میں تصدیق لکھتا رہا وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سبھی ایک آدمی اور رشتے میں حضور کا چٹا ابو سفیان تھا اور کوئی اس بھول میں نہ رہے کہ یہ ابو سفیان ابو سفیان اتنے ہر اور والد بھی ہے نہیں بلکہ یاروں کی شوکتا بازی نے اور جھوٹے پراپتوں دنوں نے صرف حقیقتوں کو ہی تبدیل نہیں کیا بلکہ شخصیتوں کو بھی تبدیل کر دیا ہے یہ ابو سفیان جو نبی پاک کی مخالفت میں تتیبے کہتا ہے آپ کی حجم اشعار کہتا ہے آپ کو دشم اور الزام دیتا ہے آپ پر تانو کشمیر کے تیر چلاتا ہے آپ پر کی چالتا ہے یہ ابو سفیان حضرت لوگ کا باپ نہیں بلکہ حضور کے یہ وہی سب ہے جس کے جواب میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نو اور چوکی دار سروے کائنات کے قطارے میں مدی آتا سر خیل اور سردار حضرتیں آتا رضی اللہ تعالیٰ لو ممبر رسول پر بیٹھ کر اس کے جان میں نبی کی شان میں تقائف کہتا ہے اور اس کی تومتوں کو باطل کرتا ہے یہ جی ابو سفیان نبی کے اپنے قبیلے کا نبی کے اپنی برادری کا بلکہ نبی کے اپنے دادا کا بیٹا ہے کیا جب اس نے مہاجنجا حضور کی مذمت میں اشعار کہے نبی یہ کاغذات پر جھوٹے انسانات لگائے حضور کی شان میں تخلیق اور تنقید کی تو نوی کائرات نے مسجد اور نبی میں اپنا ممبر رکھوایا حضرت احسام کو بنوایا اور ان شاءف بنوایا ان کو جواب دو محمد کی طرف سے اللہ کے حکم پر محمد کا ذما کرو اور جب حضرت ابن ثابت رضی اللہ ہو تعالیٰ ہو مندر پر تقریب پرواہ ہوئے نبی یہ کائنات مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے صحابہ کے اندر ابو سبیان ممبر کے ابو حضرت حسان ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے نبی یہ کائنات نے حضرت حسان کے شیر کے پہلے سے پہلے کہا حسان تم میرا دفاع کیسے کرو گے مجھ پر جھوٹے لگائے گئے الزامات کا دفاع کیسے کرو گے آج مجھ کو برا کہنے والے کو جواب کیسے لوگ ہیں کہ یہ تو میرا اپنا رشتہ دار ہے اس نے نبی یہ کائنات کی بار گاہ رسی اللہ کے رسول میں اس کی مدمت کرتے ہوئے آپ کو اس طرح سے رکھ رکھوں گا کہ دنیا اللہ کتنی قدرت کرانی ادا کی ہے حضرت ہم نے دیہ ممبر اصول پر بیٹھ کر اپنا وہ مشہور کسی کا جس کا آوہ بھی ابو سفیاان کے نام سے ہوا ہو آرام اپنے سفیان سفیاان تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ سب سے کڑی مخالفت نبی حفاظ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کی گئی تو ان کے اپنے خاندان کے کی طرف دیکھ کے آپ کے اپنے قبیلے کے لوگ تھے یہ ابو سفیان بدقسمتی سے پرپو گھنڈے نے جس ابو سفیان نے اپنے حائف کو ابو سفیان اس نے حرف بنا دیا شخصیت سید کر دے رسول کے صحابہ کے مفت میں اس خبر سفیان کو حضرت امیر معاویہ کا حالت بنا دیا گیا اس کا رقم جبکہ چاروں طرف سے تازہ تشریف کے تیر برس رہے اور آپ کی مخالفت لو پر لوگ تا بتا آپ کے اوپر مدال کے پہاڑ توڑ رہے آپ کی راہ میں مشکلات کے قرضے ہو رہے اور آپ کی دعوت کے آگے بڑھ رہے تھے اگر کسی نے سینہ سان کر محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تو وہ دوسرے کئی نے پر ان کا پرد حضرت دیتے صدی کے آخر بیٹھا رضی اللہ تعالی سب سے پہلے اور میں نے فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ شاء اگر رب نے توفیق بخشی تو یہ پانچ سات خطبات سے جمعہ جوڑنے والے ہیں ان میں ہم صحابہ کا دوسرا رخ دکھایا جائے گا مخالف کی کتابوں مقابلہ کر کے کہ کس نے کیا کیا اور کس نے کیا کہا ہے اس لیے کہ جھوٹے کو آپ کو جادو کتنا کم سے پھیلایا گیا ہے اچھے بڑے لوگوں کو معاملے کی تہ تک پہنچنا وشوار ہو گیا ہے کہا یہ جاتا ہے تعریف ہمیں یہ بتلاتی ہے حدیث ہمیں یہ بتلاتی کہ سب سے پہلے سیلا چھوڑ کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کیا رکھتا ہوا اس کا نام کیا تھا صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالی پر یہ بتلا لیکن لو کیا کہتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحیح لوگ لگاف تھا اسلام میں آؤں اگر علی کی تلوار نہ ہوتی تو اسلام پہ نہیں سکتا تھا کس کس طریقے سے تاریخ کو بدلنے کی طاقتیں محبت, محبت علی سے بھی اور محبت علی سے بھی اگر علی سے محبت ہوتی تو ان سے بھی محبت ہوتی جن کو علی سے محبت اور جن سے علی کو محبت تھی رضی اللہ تعالی اگر کسی شخصیت سے پیار ہو تو اس کے پیاروں سے بھی پیار ہوتا ہے اور پھر یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جو جانور سے بھی اس لیے پیار کرتے ہیں کہ یہ جانور اس جانور جیسا ہے جیسے امام کا جانور تھا ایک طرف اس جانور سے پیار جس جیسا جانور امام کا تھا جس جیسا وہ بھی نہیں ہے جس جیسا اور ایک طرف اس سے دشمنی بھی